أصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله سمي علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقوم يا أولي الألباب میں اللہ تعالی نے حج سے پہلے تیاری کا حکم دیا دواج کا ارادہ کر لے رفس فسوک الدال حج میں نہیں ہونا چاہیے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ جانتا ہے وہ ماتاف علوم یا الم اللہ جو بھی بلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے اللہ اس کو جان رہا ہوگا اللہ اس کو براہ راست دیکھ رہا ہوگا جو اللہ کے علم میں ہوگی چاہے کتنے بڑے رش میں بھی آپ اس بلائی کو کریں اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے علم میں اس سلسلے میں کہا گیا کہ تکو کو زیادہ راہ کے طور پر, پر ساتھ لے کے چلو تو آدمی کو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ تکو میں کتنی کمی ہے اور کہاں کہاں کمی ہے جب بیٹری کمزور ہو جاتی ہے نا گاڑی کی تو آپ اس پہ لوڈ ڈالیں وہ ٹائم تو اس وقت دکھا رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کی لائٹ جلائیں رات کو تو ہنسے غائب ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پر لائٹ ہی بجالو اب ہنتے ہنسے, ہنسے ہوں تو پر لائٹ یہ حال اس بندے کو جس کا تکوا کمزور ہوتا ہے نماز پڑھا لو اس سے لیکن جب تجارت کے معاملے میں جائے گا تو بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی اس کی ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ محاسبہ جو ہم نے کرنا ہے یہ اپنا خود کرنا ہے اور بڑا راز سے کانفیڈینشیل قسم کا یہ دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کم از کم اپنے آپ سے تو ہم سچ بول لینا کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے ہر بندے کو پتا ہے اس کے اندر کس چیز کی لالچ کہاں وہ ڈنڈی مارتا ہے کس جگہ پر وہ کمزور ہے جو بچہ پیپر دے کے آتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کام میرا کون سا پوائنٹ ویک ہے اور میں نے کون سا پیپر ٹھیک نہیں اُنہیں ابھی کو بے شک وہ تسلی دے لیکن اسے جو پتا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے اس لیے کہ سب سے پہلی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے وہ ڈائیگنازیشن ہوتی ہے بیماری کو پکڑنا کہ ڈاکٹر بیماری نہ پکڑے اس نے علاج کیسے کرنا تو آدھا علاج تو صحیح بیماری پکڑنے سے ہی ہو جاتا ہے تو اپنی بیماری پکڑنی ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اتنی ہوی ڈوز لینے جا رہا ہوں تو یہ جو کمیاں ہیں میری ان کو پورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب آپ ارادہ کر لیں آج کا نیت بن جائے اور یہ تقریباً ایک سال پہلے ہو جاتا ہے کام شروع ہو جاتا ہے تیاری کا چھٹی کے لیے برخواست دینی ہے کتنی چھٹی بنتی ہے نہیں بنتی تو جب ارادہ بن جائے تو آدمی اس وقت گناہوں سے دوری اختیار کر لے بے قیو کی طرف غبت کرنا شروع کر دے اپنے آپ کو پر اس کے لیے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جب برخاست دے آتے ہیں سفارسانوں میں ویزا لگنے کے یورپ کا تو پھر وہ انٹرویو کے لیے بلائے جانے سے پہلے جو دو چار ہفتے یا مہینہ ہوتا ہے پھر وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور جناب وہ خود نیچے داری صاف کر کے تو اٹالین نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انٹرویو میں پاس ہو جائیں تو جب حج کے لیے آپ ارادہ کر لیں تو نیت اصل میں حج کی درخواست دینا ہوتا ہے اللہ کے یہاں جو آپ نے ارادہ کر لیا نا مل امال و آپ نے ارادہ کر لیا تو آپ نے کیشن داخل کر دیا حج کے لیے کہ میرا ارادہ تو یہ ہے اب تو اس میں موافقت فرما حالات میرے موافق رہے کوئی اچانک مصیبت نہ پڑ جائے تو پھر اس کے بعد تیاری اپنے آپ کو حج کے اس گھر کے قابل بنانے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اپنے جو بھی امال ہیں ان میں جو خرابیوں ہیں یا خامی ہم انسان ہیں اور انسان بنائی نسیان سے ہے جہول ہمارے اوپر تاری ہو جاتا ہے غفلت ہوتی ہے ہم بیک وقت ایک چیز کو دیکھتے دوسری پیچھے چلی جاتی ہے تو یہ کمیاں جو ہمارے اندر ہیں ان کو دور کرنا اور دور کرنے کی سہی کرنا اس لیے کہ ہم نے ان کو دور کرنا ہے جن کو ہم دور کر سکتے ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے اور جو رہتی ہیں وہ اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ جہاں تک ہمارے بس میں تھا جو ہمارے پاس تھا اس سے تو ہم نے دھو دیا اب آپ صرف اور بلیچ کے بندوبست کر کے اس کو میدان عرفا میں دھو دیں اور اس کو مشرح حرام میں دھو دیں اور اس کو ملتظم میں دھو دیں آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ ملقا بالماء ابتل والبرد تو آدمی اپنی جو اٹموسٹ اس کی کوشش ہے وہ اس کے لیے کرے والدین سے اجازت کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے فرض حج جو ہوتا ہے اس میں تو ماں باپ سے پوچھنا نہیں چاہیے جس طرح نماز کے لیے ماں باپ سے نہیں پوچھنا فرض کے لیے ماں باپ سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز فرض کر دیے جانے کے بعد بھی کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ جس سے اجازت لینی ابھی باقی ہے فرض حج کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا آپ صاحب نصاب ہو گئے آپ میں استطاعت ہے تو اب آپ نے حج کرنا ہے ماں باپ سے اپنی کوتاحیوں کی معافی مانگی آپ کی خدمت میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس میں جو ہے میں معافی کا کاشتگار ہوں اور یہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ دیگر جو آپ کے ساتھ لوگ رہنے والے ہیں آپ کی ڈے لائف جو ہے اس سے جو اس میں جو آپ کے ساتھ متصل لوگ ہیں آپ کے آفس جو کولیگس ہیں وہ ہیں اسی طریقے سے جن سے آپ کا لین دین ہے ان معاملات کو آپ دیکھیں جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کو جا کے راضی کریں آپ ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو پھر لڑکے کی مار باپ نکلتے ہیں پھر وہ برادری کو راضی کر کے لے کے آتے ہیں جی ہر لڑکے والے ہیں تو راضی کرنا ہے کسی طریقے جب حج پہ آپ جائیں ویسے بھی حج نہ بھی ہو تو اگر آپ خود سے جھک کر اپنی انا کو مار کے صلح کی کوشش کریں تو وہ کریڈٹ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا اور خجور نے قسم کھا کے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفا اس کو بلند کرتا ہے پھر اس کی عزت بناتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس سلسلے میں حج پہ جانے سے پہلے جو آپس کے معاملات اس لیے کہ حج آپس کے معاملات کو معاف نہیں کرتا حج معاف کرتا ہے آپ کے جو اللہ اور آپ کے معاملات ہیں ان کو ان میں جو کمی بیشی ہے اس کے لیے صفائی باقی ہے کہ جو موٹا موٹا کام ہے آپ اس کے معاملات کا یہ ہم نے خود صاف کر کے جانا ان کو کلیئر کرنا ہے ہم نے عزیز وقارف جو ناراض ہیں ان سے رابطہ کریں فون پہ کریں خط کے ذریعے کریں اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی میری غلطی ہے یا جو کچھ بھی ہے آپ مجھے معاف کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اتنے برے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کے ایسا کہنے کے بعد بھی کوئی راضی نہیں ہوتا لیکن صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی غلطی ہوگی مجھ سے اب یہ بڑی بات ہے لوگ کہتے جی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی معاف کر دیں آپ اب یہ بات اگلے کی یا نا کا ایک مسئلہ ہوتا ہے بھائی جب نہیں ہوئی تو تم مان کیوں نہیں ہو سیدھے کہتے کیوں بھائی گڑھ آپ لسی لینے گئے ہیں تو گڈوا پیٹ کے پیچھے لگیں گے تو لسی نہیں ملے گی سیدھا ان سے کہیں جی لسی ہے تو دو منٹ میں اگلا گھر دیکھتا ہوں راضی کرنا ہے ان کو تو کہا جی غلطی ہوگی جی معاف کر دیں بات ختم ہو نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یعنی اپنے لیے ایک بچا کے بھی رکھنا ہے کہ بعد میں پلٹ کیا ہوں تو اسے کہوں کہ میں نے کوئی یہ جھوڑا کہا تھا کہ مجھے غلطی ہوئی ہے میرا اسٹمپ پر واپس کر دیں آپ بھائی غلطی ہوئی ہے مجھے یہ جو بات ہے نا آدم علیہ السلام نے کہا ربانہ ظلمنا یہ بہ... آپ دیکھنے میں تو یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں بہت بڑی بات ہے یہ ابلیس نے کیوں نہیں کہا کتنا سیریس تھا آدم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ ہستی جسے اللہ نے اپنے دستے مبارک سے بنایا وہ کہتی ہے ربا نا ضلع نانفسانا پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا یہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے شیطان آج تک نہیں کہتا اڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے جو انا کو مارنا ہے حاج تو نام ہی انا کو مارنے کا نا کپڑے کیوں اتروائے جاتے ہیں یہ کپڑے چودھری بنا دیتے ہیں بندے کو بھائی اور بھائی کے درمیان فرق کپڑوں کا ہی تو ہوتا ہے وہ غریب ہے اس لیے اس کی رائے نہیں مانی جاتی اس نے اچھا سوٹ پہنا ہوا اس لیے اس کی رائے کو سارے وزن دیتے ہیں. تو انار کی جو مکات شروع ہوتی ہے تو وہاں سے کپڑے اتروا کے کندورا بھی اتروا اتار دو بھائی یہ بھی بہت بڑا ایک تاثب ہے چلو پینٹ بھی, بھی چادریں دو دو پہن لو تو وہ کام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کے خاتمے اب کوئی نہیں پتا چلتا ان میں افسر کون ہے اور ان میں مزدور کون ہے سارے برابر ہیں وہاں تو اس سلسلے میں انا کو مارنا پڑتا ہے اور معافی مانگے ان کو راضی کریں آپ اس کے معاملات درست کریں یہاں کلیئر کرنے کے بعد اب آپ اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ کریں اللہ بندوں سے تو جو تھا وہ میں نے کلیئر کر دیا اب آپ کے رہتے مہربانی کر کے آپ اس کو بھی صاف کر دیں تاکہ میرے فولڈر میں پھر کوئی اور میسج باقی نہ رہے ایسے نکلوں میں یہاں سے قیومن یومن والا دٹ ام جس جیسے کہ اس کی ماں نے جنا تھا تو اس کا فولڈر صاف تھا ایسے گنا سے پاک تھا پھر اس کے پیچھے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے ابھی میں آج کر کے واپس آؤں نا پھر میں ٹھیک کر لوں گا تم ابھی تو معاف کرو نا میں آج پہ جا رہا ہوں واپس آ کے پھر میں دیکھوں گا جب شفا کروں گا تمہارے اوپر تو پھر تمہیں پتہ چلے گا آدھی صاحب کیا کرتے ہیں نیت تعلقات کی استواری ہونا چاہیے یہ جو راضی نامہ کیا نا یہ ایک یاد ہونی چاہیے کہ یار فلاں رشتہ دار سے میں ہج پہ گیا تھا تو راضی ہوا تھا اس دن کے بعد سر الحمد ہم للہ ہمارے تعلقات بڑے ٹھیک ہے اس لیے کہ مومن تو ہر دن رب کے سامنے ہوتا نا صرف عرفات میں رب کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا اہ نما کن ہوا ما کم ائی نا معن ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ تن تیرا رب سچے دا ہجرا پا اندر والی نہ کر منت خواج خزر تیرے اندر آب آیاتی تو رب کا حجرا تو تیرے اندر ہے نا وماک میں ما نماکن تم نہ اکربو لہ مبل الورید لہذا اصل نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ گند بلا جو بھی تھا یہ ختم آپ کو زیادتی بھی کرے گا تو ہم پلٹ کے زیادتی نہیں کریں گے اور جب آپ زیادتی نہیں کریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا سلسلہ آگے نہیں چلے حج کی تیاری یوں کرنی چاہیے کہ گویا یہ آپ کی زندگی کا آخری حج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یوں پڑھے گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے تو ہوتے ہیں ہمارے آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی کو سزا موت سنا دی گئی اور اسے کہا گیا ہو کہ بھئی آپ کپڑے بدلی کریں غسل کر لیں اور جو نفل پڑھنے پڑھ لیں ابھی آپ کو دو بجے یا تین بجے لٹکانا ہے تو اس آدمی کی نماز کیسی نماز ہوگی اسے پتہ ہے یہ ایک نماز ہے جس میں میں نے تمام معاملات کو کلیئر کرنا اس کے سجدے میں کتنا زور ہوگا اس کے رکو جس کو پتہ یہ ہے میرا آخری رکو جس کو پتا ہے میرا آخری سجدہ ہے جسے پتا ہی میری آخری پتا ہے یہ میری آخری دعا ہے کتنا زور اور کتنا اس کے اندر خوشی ہوگا اسی طرح ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھنی چاہیے اگلی نماز ہمارے پروگرام میں ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں نہ ہو بہت سارے لوگ نیا ویزا لگ کے آتا ہے مگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسرائیلی ہی کہتا کہ ابھی تو کل یار یہ فٹنس کرنے لے کے آیا لاحق لامل لہارا چھوڑ دی اس کی جان نے یہاں ویزا لگتا ہے بندہ مر جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اب تین سال اس نے گزارنے تو ہر نماز بھی آخری ہونی چاہیے لیکن حج کے لیے بھی نیت جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے وہ بات چلی کس نے کہا آپ زیادہ توجہ نہیں دیتے کہتے ہیں جی میں اصلی حج تو اگلے سال کروں گا سال میں رستہ دیکھنے آیا ہوں یہ ٹو کی بات ہے تو رستہ دیکھنے نہ بندہ جائے حج کرنے جائے پتا نہیں اگلا ہونا نہیں ہونا پروگرام آدمی کا ہوتا ہے لیکن قوانین کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کس قسم کے بن جائیں گے اور حالات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا بندہ رہتا ہے شاید استطاعت یا نہیں رہتا دھاگا آخری حج کر کے اور معاملات کو کلیئر کر کے آدمی کو آنا چاہیے پھر وہ, وہ جگہ ہے جس سے زیادہ حضور پھر ممکن نہیں ہے اس کے بعد اگر وہاں بھی آرام نہیں آیا تو پھر بندہ لا علاج ہو جاتا ہے ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کچھ کچھ جو لندن لے جائیں جی مریض کو آخری دوڑ وہیں ہوتی ہے لیکن جب لندن والے بھی واپس کر دے تو اب کہتے ہیں لا علاج ہو گیا ہے اگر اپنے معاملات کو وہ اللہ کے ساتھ وہاں استوار کر کے نہیں آیا اپنے آپ کو درست کر کے نہیں آیا تو اس کے بعد وہ لا علاج مریض ہے اور انتہائی خطرناک ہے معاشرے کے لیے اب وہ حج کو بدنام کرے گا اس کی وجہ سے حج بدنام ہوگا بڑے حجی دیکھیں تو الٹا نقصان ہوگا حج مبرور عام طور پر, پر سمجھا جاتا ہے حج مقبول کو حج مقبول اور چیز ہے مبرور اور چیز ہے مبرور وہ ہے جس میں گناہ کوئی نہ ہو حج مبرور وہ ہوتا ہے جس میں آپ گناہ کوئی نہ کریں فلا رفا سا ولا فسو کا جدال آپ یہ تین چیزیں نہ کریں حج کے ارکان پورے طریقے سے ادا کریں تو حج مبرور ہے ہم عام طور پر وہاں جو ارکان وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ ہم توجہ رکھتے ہیں لیکن جو روحانی جو کیفیت کی میں نے آج بات کی تھی جو کیفیت وہاں مطلوب ہے وہ نہیں اس کو چومنا وہ ایک پتھر ہے نشانی کے لیے لگایا گیا کہ یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے عمرے کو یا حج کو کا جو طواف ہے وہ یہاں سے شروع کرنا ہے نشانی کے لیے ایک پتھر لگایا گیا جب بن گیا تھا تو کہا بیٹا پتھر لگایا تاکہ شروع کرنے کی جگہ پہ ایک خاص پتھر ہو تاکہ اس کی ایک نشانی ہو بائیس سال وہ پتھر نکال کے ایک فرقے والے اٹھا کے عراق میں لے آئے بائیس سال اس کے بغیر آج ہوتا رہا ہے اپنے مقام سے نہیں گرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا اور افضل المخلوقات پتھر ہجر عصمت بھی اس میں شامل ہے ہم اس کو چون کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں وہ ہمارا ملجا جا ماوا نہیں ہے وہ کی. ہماری حاجتیں ہجر عصمت پوری نہیں کرتا ورنہ گنگا رام میں اور ہمارے اندر فرق کوئی نہیں ہے اگر رام بھی پتھر پرست اس کو چومنا سنت ہے فاروق رات دلا تھا وہ قول آپ نے سنا ہوگا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چنا میں تو سنت کا سواب لے رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار چوما اور چھ بار دور سے اشارہ کیا تو ایک بار چومنا تو چھ بار نہ چومنا سنت ہے تو اس میں اتنی دھکم پیل کرنا لوگوں کو مارنا حالانکہ ان کا احترام واجب ہے لوگوں کو اذیت نہ دینا واجب ہے اور اس کو چومنا جو ہے وہ سنت ہے حجوں میں نے تین حجوم ہجراسود کو کوئی نہیں چوما موقع نہیں یا تو اپنی پسنیوں تو کرواؤ یا کسی کی چورو اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا فی الحال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ طباع کے دوران آپ کی رجحتیں کاکری ہو گئی آپ کو کسی نے دکے کا پیچھے چلے گئے تو آپ کا تواب تو بہتر ہو گیا اور وہاں ہوتے ہی یہی ہے دھکا لگا آگے چلے گا دھکا لگا پھر پیچھے چلے گیا پھر پیچھے ہٹنا پڑتا پھر آگے آنا پڑتا سواب میں مزے کی بازی میں کمی کوئی نہیں ہے آپ نے جو چکر ہدرے اسود کو چوم کے شروع کیا ہے اور جو چکر آپ نے دور سے اشارہ کر کے کیا ہے رائی کے دانے کے برابر سواب میں کمی کوئی نہیں ہے نہ چومنا بھی سنت ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چوم چوما تو سنت کا اضافہ ہو گیا نہ چوما تو سنت سے معروف ہو گئے نہ چومنا بھی سنت ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع تھا آپ اس کو ساتوں بار چوم سکتے تھے ایک بار چھ بار دور سے اشارہ کیا لاٹھی عمر فاروق رضی اللہ رضوں کو بلا کے خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری باڈی تمہارا سٹرکچر بہت کمی ہے تم کبھی الجصا ہو کہیں اس ازدہام میں لوگوں کو ازیت نہ دینا ازرے سو کو چمنے کے لیے میں نے دیکھا لوگ زور کا وہاں اس دن فائدہ اسی دن اٹھاتے ہیں زور کا اس کو ادھر مارا اس کو ادھر مارا پتا چلا کہ جو کھایا تھا آج کام آ گیا کیا پتا چلا کہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پھینکتے رہے گردن خود ہی نہیں کیا دو تین چار کو اپنے دلوں میں لے کے لوگوں کو روکے اور کو بھی جو ہے وہ چموایا انہوں نے کمال روز آتے تھے آ کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھاتے تھے اتنی اتنی لمبی اس کے اوپر سلانٹے پڑی ہوئی ہیں پتہ چلا اس رسوت کو چوم کے آئے ہیں تو جب ان کو لگی ہوئی ہیں تو جن کو ان انہوں نے مارا ہوگا ان کا کیا اثر ہوا ہوگا تو اس کے آداب آپ نے سنے ہوں گے پڑے ہوں گے اس نے بتایا گیا کہ ازیت کسی کو وہاں نہیں دینی تکلیف نہیں دینی اپنے اوپر برداشت کر رہے کسی نے آپ کی چھتری پر قبضہ کر لیا تو وہاں مقدمے مت چلایا وہ کہتا میرے یار لے جا تمہاری ہے پانچ سات دس کی چھتری ہے نا دو لوگے تو آٹھ آٹھ کی مل جاتی ہیں ایک لوگے تو دس ریال کی ملتی اچھا وہ پانی والی کپیاں عام طور پہ مل جاتی ہیں نام اوپر لکھو ڈکنے کے تو وہ ڈکنا بدلی کر لیتے ہیں یار لوگ کوئی لیتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی لے لو وہاں پہ مقدمہ مت چلاؤ اس کے لیے لڑائی جھگڑا مت کرو تو اس کے لیے وہاں جو آپ موٹو لے کے جائیں بجے ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے خیمے میں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے آپ خیمے میں نہیں گزارا تو چٹائی اٹھا کے باہر چلے جا سائیڈ پہ جا کے لیٹ کے وہ کیمپ کے اندر لوگ باہر بھی سائیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں لیکن تکلیف نہیں دینی کسی کو جب آپ واپس آئے تو میں نے آج بھی ارض کیا تھا کہ اس کے اثرات حج کے لازمن مرتب ہوتے ہیں کوئی حج خالی نہیں رہتا آپ جب پیپر دیں نا پیپر پہ کچھ بھی نہ لکھے تو وہ صاف پیپر آپ کو نہیں ملتا کاٹا مار کے زیرو لگی ہوئی ہوتی ہے نمبر لگے ہوتے ہیں اس میں آپ نے صاف دیا تو وہ صاف آپ کو واپس نہیں ملتا زیرو ہی ہو لیکن لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں حج کے اثرات لازمن مثبت نہ ہوں تو منفی ہوتے ہی ہوتے, ہوتے, ہوتے مرتب ہوتے ہیں باقاعدہ دیر لگتی ہے پلٹ کا جب بندہ آتا ہے تو ریزلٹ آپ دیکھتے ہیں بچے پیپر دے کے آ جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ آ کے بچوں کے پیپر چیک کر سکتے ہیں فلاں تریک ہی, اس کے بعد فلاں طریق کو ریزلٹ آؤٹ آپ حج کر کے آ جاتے ہیں اس کے اثرات وہاں نمبر لگ رہے ہوتے ہیں مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہاں کیا اس نے کیا کیا اس میں فلاں کیا اور پھر سارا حساب کتاب کرنے کے بعد اب پتا نہیں وہ ایک کی لاکھ آپ کو ملی ہیں یا جو یہاں آپ نے پڑی ہوئی تھی وہ بھی وہاں دے کے آنی پڑی اس لیے مجمہ زیادہ ہوتا ہے اور حقوق کی حق تلفی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ کسی کو گالی دے دی کسی کو کیا کر دیا ڈرائیور کے ساتھ جھگڑا ہو گیا آج کی نمازیں پوری کرنی ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا وہاں پہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں الٹی ہم تو یہاں سے بیٹھتے ہیں ایک سولہ پاکستان بناتے ہیں بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو پاکستان سولہ دے کے تو یہاں ایک بنا کے پھر لانے پڑتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں نا یہاں سے پیسہ لیا فوراً پاکستان میں جائیداد خرید لی ہوٹل خرید لی زمین ہے. یہاں پھنس گئے قرضے میں تو اب وہ ایک وہاں سولہ دے کے ایک بنا کے یہاں لانا پڑتا ہے ان نکلنے کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کی لاکھ میں ایسے پھنسے آپ مقروض ہوں کہ جو ایک کی ایک ہے یہ بھی وہاں دے کے آنی پڑے واپس پلٹ کے دبائیں تو امال میں لازمن کوئی نہ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے ہوگی اگر وہ مقبول ہے تو امال مثبت ہو جائیں گے بندے کا رویہ درست ہو جائے گا وہ ٹریننگ وہاں سے کر کے آئے گا آپ دیکھتے ہیں جب فوجی کی ٹریننگ ہو جاتی ہے رنگ روٹی کے بعد گھر آتا ہے تو وہ گھر میں بھی اپنا تولیا الگ رکھتا ہے جوتے الگ رکھتا ہے جرابے جوتے میں ڈال کے رکھتا ہے چادر اپنا بینڈ ہوتا ہے وہ جو آدت اس کی چھاننی والی ہے وہ گھر میں بھی وہ فوجی گھر میں بھی فوجی ہوتا ہے تربیت آپ کی جو تربیت وہاں ہوئی ہے وہ اصل میں کروا کے اسی لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ جب معاشرے میں پلٹ کے جائیں تو اتنے ہی آپ ہمدرد ہوں اتنے ہی آپ مسکین ہوں برداشت کرنے والے ہوں عفو والے ہوں درگزر کرنے والے ہوں اور وہ ہائیسٹ ٹیمپریچر پہ آپ کو وہاں مولڈ کر کے واپس بھیجا جاتا ہے اس سے زیادہ ٹیمپریچر کوئی نہیں ہے جتنا غصہ آپ کو آنا ہے وہاں سب سے زیادہ غصہ آئے گا معاشرے میں ہی پلٹ کے آ کے اتنا غصہ کبھی نہیں چڑھ وہاں ایسی ایسی باتوں میں گسا تھا آدمی خود گھر آ کے ہنستا ہے یہ بھی تو بات غصہ کرنے والی تھی تو واپس اب ہم پلٹ کے آئے تو ہمارے امال میں لازمن تبدیلی آنی چاہیے معاملات میں تبدیلی آنی چاہیے ہمارے دوست اس چیز کو محسوس کریں ہمارے ارد گرد کے لوگ اس چیز کو محسوس کریں کہ بھائی واقعہ تھا بدلی ہو گیا تو پتا چلا کہ پاس ہو گئے ادروائز نیگیٹو جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی جو پلٹ کے دبا آئے گا تو پھر اگر پازیٹو اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو برے مال زیادہ ہو جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہاں سے تکوا لے کے جاؤ تاکہ وہاں سے تکوے میں اضافہ ہو کے آئے تکوا اللہ کا ڈر اللہ کی حیا بندے کے اندر میرا رب کیا کہے گا حضرت یوسف علیہ السلام سے جب تقاضا کیا گیا تھا گناہ کا تو آپ نے کیا کہا تھا کسی پولیس کا ڈر نہیں ربی ایسا مسوا میرے رب نے میرے ساتھ بڑا اچھا جلوک ہے وہ کیا کہے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا لوں اور یہ کیا کر رہا رب کی حیا کا نام تکوا ہے کہیں بری حالت میں بندہ پھنس جائے تو اسے میرا رب دیکھ رہا ہے یعنی آدمی اگر کہیں کوئی غلطی کرنے جا رہا ہے اس کا باپ دیکھ لے بندے کو پتا چل جائے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے تو مسکرا بھی ہو تو منہ جو لٹکا لیتا ہے میں باپ نے دیکھ لیا نا تو حیا آ باپ سے تو رب تو دیکھ رہے ہر وقت رب کی حیا کو نہیں تقوی جس کا نام ہے وہ رب کی حیا ہے پچھلی خطا اور غلطیوں سے توبہ سچی توبہ وہ توبانی کے پاس پہ ڈال کے چلے جائیں تو واپس آ کے پھر بسم اللہ کروں گا ٹی بریک والی نہیں سچی نیت ہو باقی خطائیں ہوتی رہتی ہیں بندے سے واپس آ کے بندہ بے خطا نہیں رہتا کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا لیکن اس کی اپنی نیت نہ ہو میں پہلے بھی آر کر چکا ہوں کہ ایک تو یہ ہے آپ کو لائسنس ملتا ہے تو لائسنس اس چیز کا ملتا کہ آپ ڈرائیو کر سکتے اس چیز کا لائسنس نہیں ہوتا کہ آپ ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے انشورنس کروائی آپ کو ایکسیڈنٹ کے لیے جاتی ہے گاڑی آپ کے نام لگنے سے پہلے اس چیز کے چانسیز جو ہے اس کو ایک مارجن رکھا جاتا کہ یہ کام ہو سکتا ایکسیڈینٹ ہو جانا اور بات اور گاڑی مار دینا دوسری بات گنہ بندے سے ہو جاتا ہے اپنی جگہ پہ لیکن بندے کو مدامت پلٹ آنا اس سے توبہ کر لینا یہ بہت بڑا کمال ہے گناہ نہ ہونا فرشتوں کی صفت ہے گناہ میں پھنس کے نکل آنا یہ بندے کی صفت ہے اب دیکھیں آدم علیہ اسلام کا جو کمال تھا جو امتحان پاس کیا وہ کیا تھا پھنس کے آپ نکل آئے گارنٹی ہوگی کہ ایمان کے اندر اتنا زور ہے کہ ایک دفعہ اٹھ کے پھر آپ دیکھیں جب کشتی ہوتی ہے تو اس میں پہلوان گر بھی جاتے ہیں لیکن وہ تین پورا ہونے سے پہلے ون ٹو تھری ہونے سے پہلے اٹھا کے دوسرے کو پھینک کے پھر کھڑے ہو جاتے لہٰذا ہرے کوئی نہیں بندے سے گناہ ہو جاتا لیکن ون ٹو تھری پورا ہونے سے پہلے بندہ جھار کے پھر کھڑا ہو جائے ہماری شیطان کے ساتھ پشتی ہو رہی ہے نا میچ لگا ہوا نا جب وہ انگلش کے مقابلے میں کہا تھا کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزمے خیر و شر کون تا کے تماچے کھا رہا ہے می کے ت تو یہ تو فرشتے تو سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے نا ہوم کراؤڈ ہے فرشتے ہمارا میچ تو ہمارا لگا ہوا ہے ہمیں دیر نہیں وہاں کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے یورپ کا ایک ویزا لگ جائے بندہ جا کے واپس آ جائے تو اگلی بار ویزا جلدی لگ جاتا ہے سلی ہو جاتی ہے ان کی کہ بندہ جو ہے بھاگ نہیں جائے گا وہاں پہ بھاگ ایک دو دفعہ جا کے واپس آیا ہے پلٹ کے اگلی بار انٹرویو بھی نہیں کرتے وہ پچھلا ویزا دے کے اگلا لگا دیتے کہ اب بھی واپس آ جائے بندہ جب گنا میں پھنس جاتا پھر پلٹ کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گارنٹی ہوتی ہے کہ بندے کا ایمان اتنا ہے کہ کبھی دلدل آ بھی جائے گی تو نکل آتا ہے اصل میں ایمان کے زور کا پتا ہی اس وقت چلتا ہے جب وہ پھنس جاتا ہے کہ بندہ اس وقت پتا چلتا ہے کہ ایمان آیا کوئی نہیں اور ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آدمی پھنستا ہے تو پھر فور بائی فور لگانا پڑتا ہے وہاں سے نکلنے کے اس لیے کہ گنا کا اپنا ایک چسکا ہوتا ہے اس چسکے کو چھوڑنا ایمان کے جب تک ایمان کی ہلاوت نہ ہو ایمان کا ذائقہ نہ چکھا ہوا ہو تب تک اس چسکے کو قربان نہیں کر سکتا بنا جو کچھ بھی آپ وہاں سے لے کے ہیں میں نے آج میں, میں ارج کیا تھا کہ اگلا موضوع ہمارے ان شاء کے خطبے کا جو ہوگا وہ اس پہ ہوگا کہ ہمیں عبادتوں کو سیو کرنا ہے کورونا حکیم کی آیت ہے اس کو دو جگہ اللہ تعالی نے ایک ہی انداز میں کوٹ کیا ہے ایک ہی تقاضا ہے علی جو اپنی نمازوں کی یعنی ایک جگہ فرمایا اللہ دائمون اور پھر پلٹ کے فرمایا اللہ دن ہمارا سلام ہوا محافظت کرتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں اب جو اگر آپ انٹرنیٹ سے ویبست انہیں پتا ہے کہ بھائی یار کمپیوٹر کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے آپ کے پاس ایک ای میل آتی ہے آپ اس کے اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کو سیو کرنا ہے آپ نے یا موجودہ فائل سے ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے سیو کرنا ہے تو فولڈر آپ اس کو دے دیں وہ فولڈر میں سیو کر دیتا ہوں ادر وائز آپ اس کو وہی ڈاؤن لوڈ کر کے ساتھ کنٹ حکم یہ ہے کہ اس کو سیو کرنا ہے کہاں سیو کرنا ہے سیماہم فی فی مناصر السجود سر اور ماتھ یہ مناز سیو ہونی چاہیے یہیں سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تجارت کو اس لیے یہاں ہوگی نا تو نظر نیچے ہوگی نا ہم تو ڈاؤن لوڈ کر کے مسجد میں ہم اپنے فولڈر میں اس کو سیو کوئی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہیں سے دکھا دو جانے مولوی صاحب کے پیچھے دیکھ کے سیڑھی اترتے ہیں تو وہ سارا کچھ وہیں رہ جاتا ہے اس کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا حج کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے حج جب آپ کر کے آئے بس میں یا گاڑی میں تو جہاں بھی آپ ملے تعارف کروائے یہ صاحب ہیں جی ہم حج پہ اکٹھے گئے تھے جی بڑے اچھے آدمی ہیں جی بڑے کیا نائس آدمی ہیں جی یعنی جو بھی اس گاڑی میں گئے ہیں وہ ایک دوسرے کا وہ تارف بن جائے وہ سفر یہ نہ ہو کہ جی ہم وہ ہلکے گئے تھے تو ناراض ہوئے تھے اتنا عرصہ ہو گیا آپ اس میں بولے ہی نہیں یعنی اس کو بدے ناراضگی اور اکثر ایسا ہوتا جاتے ہیں بڑا پیار محبت یا ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہی ناراض ہوتے جن کے آٹھ دن پورے ہوئے وہ بھی اور جن کے نہیں ہوئے وہ بھی کبھی رائش کے نام پر کبھی کسی نام پر وہ بھی انسان ہے آخر بیچارا تجارت کے لیے گیا ہے تو اسے وہ تو لینے دینا من کہنا یوری تو ہر سر دنیا نوت ہی مینارنا کہتا ہے جی جو دنیا کی کھیتی مانگتا ہے ہم اسے دیتے ہیں تو دو اس کو وہ آپ کو لے کے گیا تھا بزنس کے طور پر وہ چاہتا تھا چار پیسے بچ جائے رہا ہے سو کا سستی مل جائے ریال اس کا بھی بچت ہو جائے وہ تو بچت کے نظریے سے آپ کو لے کے گیا تھا تو اس کا چونکہ ٹارگیٹ وہ تھا وہ اپنے ٹارگیٹ میں لگا ہوا تھا اب سارے ناراض ہیں جی ہمیں چار دن اگر رہائش آپ کو نیچے بھی لیٹنا پڑ گیا ہے یا تنگ لیٹنا پڑ گیا ہے یا نہیں بھی اونچی جگہ پہ مل گئی ہے آپ کو تو کوئی بات نہیں اب اس کو وجہ بنا کر مکہ میں ہم کتنے دن رہتے ہوں تین چار دن مکہ میں رہتے ہوں باقی تو تین چار دن ہمارے مینا میں گزر جاتے ہیں کہ نرفات پورا ملا کے تو اس دن ہمارے تین چار دن گزرتے مکہ میں تین چار دن ہم لگانا اتنا دھیرے اتنا صبر ہمارے اندر نہیں ہے کہ وہاں گر حالات ناموافق ہیں تو چار دن صبر کر رہے ہیں اگر اس کی بنیاد پر ڈرائیور کے ساتھ دشمنی ہے اس کے ساتھ اس کو کافر بھی کہنا ہے اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دینی ہے پشتوں میں بھی اتنی اتنی گالیاں دی جناب علی مکے میں کہ اندازہ جو کچھ آپ ٹیکسی میں سنتے ہیں وہ وہی گالیاں وہاں دی غلط ہو گئے میں نے ان سے کہا بھی میں نے کہا جی آپ نے لوگوں سے پیسے بھی لے لیے اور لوگوں کے حج بھی رکھوا لیے آپ نے دونوں کام کی سیدھی سی بات ہے جو گالیاں انہوں نے دی ہے وہ حج دیے بغیر ان کی جان وہ بندہ چھوڑے گا نہیں کیا مت کے میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے ایک سو کے سرفے کے لیے ان کے پیسے بھی لے لیے آپ نے دو بھی دو ہزار تین تین ہزار لینا تھا اور ان کے حج بھی نے لے لیے اتنی انہوں نے گالیاں دی اور کار مارا بھی چوک میں پکڑ کر کس کس بات پہ مارا اشراق کی نماز میں دیر ہو گئی تھی چھ بجے ہم نے چلنا تھا وہ بندہ آخری اشراق پڑھ کے مسجد نبی میں آنا چاہتا تھا نے سلام کیا اشراق پڑھی ٹوٹل بارہ منٹ لیٹ ہوا ہے چوک پر مارا اس نے کیا ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور تم نواب صاحب کے بچے تو اتنے لیٹ تمہیں احساس نہیں ہے فلایا ٹھیک یہ آپ دیکھیں گے جس وہاں کافلے والے سے ملیں گے وہ کہ یار تمہارا کدھر ظالم ہے ہمارا تم سے بہت بڑا ظالم ہے یہ تو پھراؤ نا ہمارے والا ڈرائیور تو. یعنی کوئی بھی آپ کو راضی نہیں ملے گا جو کہنے جی اللہ کا بندہ جی بڑا نیک ہے جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے برداشت کریں ناراضگی کی ابتدا وہاں سے نہ کریں بلکہ راضی نہ نامے کی جب بھی آپ تعارف کروائیں تو آپ حج کے پس مندر میں کروائیں جی یہ ہمارا ملاقات وہاں پہ میں نے وہ بھی لوگ دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی یہ صاحب ہیں اور بعد میں ان کی دوستیاں اتنی بڑی اتنی بڑی کہ رشتہ داریاں ہو گئیں یہ ہماری منا میں ہوئی تھی جی ملاقات جی ہماری عرفات میں ہوئی تھی جی ملاقات یہ بھول گئے تھے جی میں ان کو رستہ بتانے گیا جی اور بعد میں وہ رشتہ داریوں میں تبدیل ہو گئی تو ایک وجہ سرمائے نا بندہ کہ اس کو دے کے کہیں کہیں نہ دے مجمے میں کہ جی ہم آج پہ کٹھے گئے تھے تم میرے ساتھ کیا کیا تھا منہ نہ چھپاتا پھر تو حج معاشرے کو نظر آنا چاہیے کہ بندہ حاجی ہے اس کی چال ڈھال اس کا کردار اس کی گفتگو فوجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اب ڈیوٹی پہ نہ بھی ہوں تو ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فوجی ہے رڈ ایریا میں اس لیے پکڑے جاتے ہیں بےچارے ان کے جو وہاں پہ جاسوس آئے ہوئے تھے نا ان کا اندازہ کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے وہ ان کی چال لیفٹ رائٹ سے پکڑ لیتے ہیں تو یہ صاحب جا رہے ہیں فرمایا اللہ زینا یمسون عباد الرحمان اللہ زینسنا الر رحمان کے بندے زمین پر بڑے تھم کر چلتے تھم کر چلتے جب شخصیت بھری ہوئی ہو نا تو وہ سالڈ ہوتی ہے گڑا وہی چھلکتا ہے جس میں پانی کم ہوتا ہے جو بڑا بڑا ہوا تھا وہ چھلکتا نہیں ہے سمندر میں سیلاب نہیں آتا دریا میں آتا ہے اسی لیے کسی کا شعر ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے تو پلٹ کے جب آدمی آئے تو معاشرے کو پتا چلے کہ یہ حاجی ہے وہاں کے تم تبدیلی آئی اچھی باقی جتنی چیزیں بھی آدمی وہاں سے لے کے آتا ہے ساری کو میڈ ان چائنا ہے کوئی ترکی کی بنی ہی ہوئی ہوتی ہیں ساری مسلے بھی ٹوپیاں بھی تصبیاں بھی ان میں سے کوئی چیز بھی مکہ مدینہ میں نہیں بنتی کھجورے تک باہر کی ہوتی ہیں مدینہ میں اتنی خجور پیدا نہیں ہوتی کہ چھبیس لاکھ آدمیوں کو وہ سپلائی ہو جائے اور ہر بندہ جو ہے وہ پانچ میں دس دس کلو لے کے تو چھبیس کو دس کے ساتھ آپ ضرب دیں کتنی کھجوریں آپ کو مدینہ میں نظر آتی ہیں وہ ساری باہر سے گئی کوئی عراق سے گئی کوئی کہاں سے گئی ہوئی کوئی کہاں سے گئی ہوئی کوئی لیے سے گئی ہوئی چیز جو وہاں سے لے کے آنے والی وہ ہے وہ کردار ہے روزہ نبی کے سامنے یاد کر لیں داڑھی رکھنے کو جب آپ پھیریں گے تو آپ کو مدینہ یاد آئے گا تو کھا کے گئے جان ختم ہو جائے گی تارف کیوں نہیں بناتے نبی کے روزے کے سامنے یاد کیا تھا کہ اللہ کے رسول رسولانڈا سنت کو نہیں چلاؤں گا میری تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا یہ کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے یہ رہا قیامت بکا ہو جائے ایمان میں زلزلہ آ جائے اتنی بڑی بات نہیں کہ یہ کہیں کہاڑی کے پیچھے پڑ گیا ہے لیکن میری داری جو ہے اگر اس کے پیچھے کردار نہیں ہے تو وہ بدنامی کا باعث ہے سنت بدنام ہوگی اس کی وجہ سے کردار بھی وہ ہونا چاہیے نیریداری تو وہ مچھلی کے آگے لگانے والا کانٹا ہو نا مچھلی پنجا کے لیے اس کے پیچھے کردار بھی وہی ہونا چاہیے صرف داڑھی کی سنت نہیں کردار بھی نبی کی سنت والا ہونا چاہیے بندے کا اس پہ تکلیف ہوتی ہے سر جو اس کے اپنے آپ کو انیبل کرنے کے لیے اس داری کے قابل کرنے کے لیے اب داڑی بڑی رکھی ہے تو زیادہ چار صورتیں بھی صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنی ہوں گی اس لیے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے بندے آپ کو پکڑ کے امام بنائیں گے اگر کوئی بغیر داڑی والا افزے قرآن بھی آ تو کوشش کرے گا کہ داڑھی والے کو آگے کر اب داڑھی والے کو دو سورتیں بھی نہیں آتی تو اس نے دیکھتی مفتی لگتا ہے آتی نہیں اس کو دو سورتیں تو پھنس گیا نا پھنسا لیا اس نے یہ تو اس کی کرا شروع ہو گئی الحمدللہ رب العالمین تو پچھلوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو داؤ غلط ہو گیا مولوی صاحب کے پاس لسنس تو ہیوی ڈیوٹی تھا اور ان کو آتا کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو انیبل کرنا علم طور پر اور کریکٹر کے طور پر اس میں محنت لگتی گاڑی تو چار دن چھوڑ دے تو وہ نکل تو اس کردار کو بھی درست کرنا وہاں سے وہ کردار لے کر آنا کہ ہر بندے کی یہ تمنا ہو کہ بھائی وہ ایسا حج وہ بھی کرے اچھا واپس آ کے تو وہاں کی انوارات کا ذکر کریں جو آپ کو مزے آئے نا وہاں پہ وشال کے وہ بیان کریں جب آپ نے روزے کو دیکھا تو کیا کیفیت ہوئی جب آپ کی حرم پہ نظر پڑی بیت اللہ پہ تو کیا کیفیت ہوئی آپ کی مینار فات میں کیا کیفیت ہوئی آپ کی کتنے لوگوں کو روتے دیکھا وہ احوال بیان کریں تاکہ دوسروں کے دل میں بھی شوق پیدا ہو حج کرنے کا وہاں کی مصیبتیں مت بیان کریں جس نے ارادہ کیا ہوا وہ بھی واپس جا دے گا میرے پیو کی تو بہت شکر ہے میرے پاس ووٹ نہیں کر دی اگر کوئی آپ کی وہ مصیبتیں بیان کرنے کی وجہ سے کسی نے آج کا ارادہ چھوڑ دیا تو اس کا ببال آپ پر آئے گا کہ حج کے انوارات بیان کریں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو مائی حاجرہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی وہاں پہ عرت اسماعیل نے کوئی تکلیف نہیں دی وہ تو سرزمین تکلیفوں کی یسر انہیں تکلیفوں میں تو انوارات ہیں جو چیز باہر سے کڑوی ہوتی ہے مٹھاس اتنی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے مالٹا باہر سے اگر کوئی آدمی دے کے چھوڑ دے آ رہے تو بڑا کڑوا ہے چھلکا ہوتا اندر دیکھو کیا لہٰذا واپس آ کے آپ وہاں کے انوارات بیان کریں وہاں کے جو آپ نے اور عبرت والی چیزیں دیکھی ہیں بڑی مزے مزے کے واقعات ہوتے ہیں وہ سفری ہی پورے کا پورا ایسے ہی ہوتا ہے مینا میں ہوتے ہیں عرفات میں ہوتے ہیں مکے میں ہوتے ہیں تو آپ کے دوران ہوتے ہیں وہ جن سے آدمی کے اندر شوق پیدا ہو نہ کہ وہ جس سے آدمی کے اندر جو پیدا ہوا وہ, وہ بھی مر جائے واخر الحمد الحمدللہ رب اللہ